وزو کر کے دو رکعت نفل پڑھنی ہے اور ہر رکع میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد آیتل کرسی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار دو رکعت نفل نماز پڑھنی ہے پندرہویں شابان کی رات کو بڑی رات کو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیتل کرسی ایک بار اور سورہ اخلاق تین بار پڑھنی ہے شابان کی پندرہویں شہ دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے ہر رکاج میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار اخلاص پندرہ مرتبہ بعض سلام کے درو شریف ایک سو بار پڑھ کے ترقی رسک کی دعا کرے انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رسک میں ترقی ہوگی جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رسم میں ترقی ہو ان کے کاروبار میں جائز کاروبار میں ترقی ہو اللہ تعالی ان کو خوشحال رکھے اللہ تعالی ان کو جو کسی کا محتاج نہ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ، اس مبارک رات کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ دو رک نفل پڑے آیتل الکرسی سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد نروز شریف ایک سو مرتبہ پڑھے ٹھیک ہے نا ایک مرتبہ ہم نے آیتل کرسی پڑھنی ہے پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے دو رقاب تو وہ تھی جس میں ہم نے ایک مرتبہ تین دفعہ خلاف تھی وہ الگ ہے اور یہ جو ہے ایک مرتبہ آیت الکرسی سورہ فاتحہ کے بعد اور پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص اچھا جی یہ تو ہو گئی روزی میں برکت کے لیے رسک میں برکت کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے اب آ جائیں دوسرے نوافل کی طرف پندرہویں ماہ شابان پندرہویں ماہی شابان آٹھ رکاط نماز چار سلام سے پڑھے یعنی چار چار رکعت کر کے پڑھے نا چار سلام سے پڑھے دو دو رکع اچھا آٹھ دو رکعت کر کے آٹھ رکعتیں پڑھنی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ قطر ایک ایک بار اور سورہ اخلاق پچیس مرتبہ پڑھنی ہے واسطے مقصرت گنا کے یہ نماز بہت افضل ہے ان اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخش فرما دے گا ان شاء اللہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنی عبادت کریں گے اس رات تو اتنی نیکیاں ملیں گی جتنا اللہ کے آگے گڑ گے روئیں گے مغفرت کی بھیک مانگیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی تو جتنا ہو سکے آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس رات کی قدر کریں نہ صرف اس رات کی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ستیہ ہمیں اپنی ہر رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اللہ تبارہ و مطالعہ توفیق عطا فرمائے پندرہویں شب کو آٹھ رکعت نماز دو سلام سے پڑھیں یعنی چار چار رکعت کر کے ہر اکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ خلاف دس دس مرتبہ پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عزاب قبر سے نجات اور داخل بحث ہونے کی خوشخبری دیں گے ان شاء اللہ انشاء اللہ جی انشاء اللہ اتوار کی رات کو ہے پندرہویں شب پندرہویں شب شب پندر چودہ رکع نماز سات سلام سے پڑھیے ہر رقاب میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون ایک بار سورے اخلاص ایک بار سورہ فلک ایک بار سورہ ناس ایک بار پڑھنی ہر رکاط میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ چاروں فل ہے نا قُل قُل اللہ قُل الفلق قُل الناس. یہ ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے سلام کے آیت ایک دفعہ توبہ کی آخری آیات ایک بار پڑھے واقع قبولیت دعا خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو نماز بہت افضل ہے تو یہ نماز پڑھ کے ان شاء اللہ اللہ تبارک کا تعالی اپنے حبیب کے سب انشاءاللہ ہمیں مستجاب الداوار بنائے گا انشاءاللہ اور ہماری دعائیں اللہ تعالی قبول فرمائے گا دنیاوی ہوں یا آخرت کی ہوں پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو پتہ نہیں کون سی گھڑی جو ہے وہ اللہ تعالی ہماری نمازیں ہماری عبادات ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں ایسی مقبول فرما دے ایسی مقبول فرما لے کہ یہ تمام عبادتیں یہ تمام ریاضتیں یہ تمام نیکیاں اللہ تعالی جو ہے ہمارے لیے باعث مغفرت بنا دے باعث بخشش بنا دے باعث درجات باعث ہمارے لیے بلند درجات کا ذریعہ بن جائیں یہ سب نیکیاں شب پندرہویں بعد نماز مغرب چھ رکعت دو دو رکعت کر کے پڑھے پہلی بعد براتی عمر بالخیر یہ تو مشہور چھ نوافل ہیں جو ہم تقریبا الحمد اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھتے ہیں مشہور ہیں یہ شب قدر کے جو سوری شب برات کی جو مشہور مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت ہیں یہ تو بہت ہی مشہور ہے اور الحمد للہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار صاحب برکات جو ہیں ان کا معمول ہے کہ ہر شب برات جب بھی آتی ہے بابل المدینہ کراچی میں اگر آپ تشریف رکھتے ہیں تو مسجد میں جا کر جو ہے وہ یہ نوافل پڑھتے ہیں چھ نفل اور یہ بہت ہی مشہور نوافل ہیں دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہیں پہلی بار جب ہم نفل پڑھیں گے تو اس میں دراضی العمر بال کی نیت کریں گے کہ یا اللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل برائے دراضی العمر بال خیر مو میرے شریف کی طرف واسطے اللہ عزوجل کے اللہ اکبر کہہ کر یہ نیت باندھیں گے دوسری مرتبہ جب دو رکعت پڑھیں گے نیت کریں گے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل واسطے داف بل بلا کے یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ میری حز و امان رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دنیاوی اور, دنیا اور آسمانی آفات و بلیا سے ہماری حفاظت فرمائے اور تیسری بات نیت کریں گے تو مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں یعنی کہ اللہ وزل میں یہ دو رکعت اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا ہر دو گانے کے بعد سورہ یاسین ایک ایک بار سورہ اخلاق اکیس بار اور اس کے بعد دعائیں نصف شعبان المعظم پڑھیں تو دعائیں نصف شعبان المعظم جو ہے وہ اللہ کا آفوال کریم الطحب الفاف یا غفور یا غفور یا غفور یہ دعائیں نصف شعبان کی نہیں ہے یہ دعائیں شب قدر کی ہے تو انہوں نے نیچے یہ لکھی ہوئی دعائیں شب قدر کی تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نصف شعبان جو ہے وہ دوسری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شب قدر میں بعد نماز عشاء یہ شب قدر کا شروع ہو گیا تو یہ ہم نے جو نوافل پڑھے ہیں سنے ہیں اچھا پندرہویں شب سورہ یاسین تین مرتبہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہوں گے ترقی رس درازی عمر بالخیر اور ناگانی آفتوں سے محفوظ رہنا شابان کی پندرہویں شب سورج دخان سات مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے انشاء اللہ تعالیٰ پر عالم ستر حاجات دنیا کی اور ستر حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا انشاء اللہ سورت دخان سات مرتبہ پڑھ کے ان اللہ دعا کرنی ہے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا امین بجا نبی امین علیہ صلاح و تسلیم جزاک اللہ خیر آخن الجز جزاک اللہ تو ماشاءاللہ روم میں کافی اسلامی بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے لیکن لگ نہیں رہا ٹیکس کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں تو نور صحلح آپ آ جائیں مائک پہ